بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم نحمده و على علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و حمیبک و خلیلک محمد و بارک وسلم حدیثی کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہمیں جو اربعین نبوی کی تیسری حدیث ہے اس پر گفتگو کرنا تھی لیکن میں نے اس مجموعے میں جس حدیث کا اضافہ کیا آج پہلے میں اس کا مطالعہ آپ کو کرا رہا ہوں اس لیے کہ دین کی حکمت اس کی گہرائی میں سمجھنا کہ دین کہتے کسے ہیں بحثیت کل دین کیا ہے اور اس کے اگر اجزاء ہیں اور کچھ مراحل اور مراتب ہیں اور منازل ہیں تو وہ کیا ہے اس پر جس قدر اہم حدیث جبرائیل ہے میرے نزدیک بعد اعتبارات سے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم یہ حدیث ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس حدیث کی جو ایک مشابہت ہے حدیث جبرائیل سے وہ اس کے کنٹینٹس کے علاوہ اس کے اسلوب سے بھی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حدیث جبرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک واقعہ ایسے بیان ہوا ایسی تفصیلات کے ساتھ کہ گویا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ آ اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ لذت جو ہے محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی اسی ماحول کا اور اسی گویاتی مجلس کا جز بن گئے اس سے بھی کہیں زیادہ کیفیت اس حدیث کے اندر ہے اس کے بیان کے انداز میں اور اس کا پس منظر بیان کرنے میں اس کا واقعاتی انداز چنانچہ میں اب اس کا ترجمہ اس وقت ہم سب سے پہلے کر رہے ہیں تاکہ ایک نشست میں ترجمہ مکمل ہو جائے اور صرف چند اشارات باقی اس کے دو مضامین پر گفتگو آئندہ جمعے میں ہوگی جبل اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کے ناوی حضرت معاذ بن اللہ اس حضرت جو ایک صحابی اور صحابہ اکرام میں ان اعتبار اس سے استعمال مدح کے جس میں افعل تفصیل کا سیدھا آیا ہے ارحم امتی بے امتی ابو باکر. میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں سے ابو بک رہ اشد ہم عمر اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ شدید اور سخت میری امت میں سے عمر ہے رضی اللہ تعالی وہ عثمان اور سب سے زیادہ باحیا انسان وہ عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ واق الله علی اور سب سے زیادہ اصابت رائے کے حامل صحیح فیصلے تک پہنچنے والے وہ علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی ہے با حضرات کے بارے میں اسی میں اسی فہرست میں ایک مومن کا بھی ہے وہ علمهم بالحلال والحرام معذب جبل اور میرے ان صحابہ میں حلال اور حرام کے علم کا سب سے زیادہ جاننے والا معذ اب جبل یہ در حقیقت فوکہ صحابہ میں ان کا شمار ہے ان کا اونچا مقام ہے یمن کا گورنر بنا کر حضور نے انہیں بھیجا تھا اس وقت جو مکالمہ ہوا تھا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے لیکن اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں اس کو دہراؤں لیکن بہار یہ کہ میں نے چاہا کہ حضرت معذ ابن جبل کی شخصیت کا مالی جو ہے تعارف ہو جائے تاکہ آپ کے سامنے ایک عظیم حقیقت آئے اتنی بلند پایا شخصیت کو بھی کیا چیز تھی کہ جو پریشان کر رہی تھی جس کی وجہ سے کہ انہوں نے تین الفاظ استعمال کیا ابھی ہم دیکھیں گے کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے جس نے مجھے جو ہے جو بہت رنجیدہ کر دیا ہے تو یہ ساری مسئلے کیا تھے وہ کیا ہیں اور اسے ہم تقابل کریں گے اپنا تو حضرت بعد میں جب سے روایت ہے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرد قبل تبوک کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزبۂ تبوک سے قبل یعنی یہ تبوب کی طرف جاتے ہوئے سفر کے دوران ایک واقعہ ہے جو پیش آیا اچھا دیکھیے سفر تبوک حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے یہ بھی مشابعت ہے کہ حدیث جبرائیل بھی حضور کی حیات دنیاوی کے آخری ایام کا واقعہ ہے اور یہ بھی حضور کی حیات طیبہ حیات دنیا کا صبح ہو گئی اب اس جملے کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے کہ اصل میں وہ سفر سارا جو ہے کیا جاتا تھا رات کے وقت کیونکہ صحرا کا سفر ہے دن میں شدید گرمی دھوپ کی تباظت۔ تو زیادہ سفر جو ہے وہ رات کو بہارا خلکی ہوتی ہے دھوپ نہیں ہوتی لہذا جتنا بھی فاصلہ رات کو طے ہو جائے وہ غریبت ہے. تو ساری رات سفر کرنے کے بعد فلم جب صبح ہو گئی فجر طلوع ہو گئی صلاح بن ناسلا فجر صلاطم تو حضور نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو فجر کی نماز پھر لوگ دوبارہ سوار ہو گئے اس کی وجہ کیا تھی کہ ابھی جبکہ دھوپ جو ہے سورج کے نکلنے اور دھوپ کے تیز ہونے سے پہلے پہلے اس تھوڑی سی ابھی ٹھنڈ جو ہے اس میں جتنا سفر پتہ ہو جائے وہ غنیمت ہے جب تمازت زیادہ ہو جائے گی تب تو سفر ممکن نہیں ہوگا پھر تو کہیں نہ کہیں جو ہے آرام کرنا پڑے گا اور کچھ جو ہے وقت گزارنا پڑے گا سما اندر ناسا رکھے فلما انطلا تو جب سورج طلوع ہو گیا تو لوگ سب بیداری کے اثرات کے تحت اونگنے لگے ہم میں سے تجربہ ہے جو کیفیت ہوتی ہے صبح کے وقت اور صبح کو جو وہ نسیب سہری ہوتی ہے وہ تو گویا کہ باقاعدہ تھپیاں دے, دے کا سلاتی ہے اور آئی وجہ ہے کہ اس وقت انسان اگر مقابلہ کرے اپنی اس طبی تقاضے کا تو جو فرمایا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک انسان اگر اپنے مسلے پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج پوری طرح طلوع ہو جائے تو پھر دو رکعتیں پڑھ کر جو ہے پھر وہ اپنے گھر کی طرف جائے تو یہ بہت اونچا مقام وہ جو وقت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو وہ نیند آتی ہے خاص طور پر اگر رات بھر جاگے ہو تو فلما شمس ناسنس اثر دل جاتے لذم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتلو اور حضرت معاز نے لازم پکڑ لیا اپنے لیے حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھا کیا آپ پہیں علیدہ نہ ہو جائے قریب قریب ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ چل رہے یتلو اثر آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے وہ ناس و تفرق بہند الا جواد اور لوگوں کا اکثر کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی سواریاں انہیں لے کر راستے کے پوری چوڑائی میں کے اندر اب یہاں بھی پیش نظر رہے کہ کوئی موٹر میں تو بنی ہوئی نہیں تھی جس کی حدود ہو کہ اس کے اندر اندر چل رہا ہے یہ تو وادی ہوتی تھی ادھر بھی پہاڑے ادھر بھی پہاڑے بیچ میں جو ہے وادی ہے اور وادی کا شادہ ہے اس وادی کے اندر جو اونٹنیا ہیں جو لے کر چل رہی ہیں اپنے سواروں کو آگے لفظ آ رہا ہے بنناس و تفرق بہم رکاب طریقہ تسی وہ سواریاں جو ہے وہ مکنیاں وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئیں کچھ کھاتی بھی تھیں کچھ چلتی بھی تھی اب یہ نقشہ دیکھیے صحرا ہے کہیں کہیں کوئی کیکر کا درخت ہے اب ظاہر بات ہے اونٹ کو اللہ میاں نے گردن اتنی دے رکھی ہے لمبی اسی لیے دے رکھی ہے کہ وہ کیکر کے درخت کے اوپر سے پتے اور کانٹے بھی وہ تو کھاتا اب وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور کچھ چل بھی رہے ہیں یہ گویا کہ اونٹوں کا یا اونٹنیوں کا معاملہ ہو گیا اور سوار جو ہے وہ چونکہ اگ رہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تو کنٹرول ہے نہیں ان کو آزادی حاصل ہے ترتاؤ و تصیر. وہ کچھ کھاتے چلت... پیتے بھی ہیں چربی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں فبع على رسول ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کیفیت میں کہ حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اپنی اونٹنی کو آپ کی اونٹنی کے قریب رکھ رہے تھے نا تا کو لوگ وطن وہ تصویر اخرا اور خود حضور کی اونٹنی کا حال بھی یہی تھا کہ ادھر ادھر چڑھتی بھی تھی چلتی بھی تھی کچھ ادھر منہ مار دیا ادھر منہ مار دیا کچھ جو ہے وہ ناشتہ بھی اس کو میں کہہ رہا ہوں ناشتہ بھی کر دیا تو چلتی بھی رہی اکثرت ناقت و اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی جو ہے اس نے ٹھوکر کھائی کسی چیز سے ٹھوکر لگی فکب زمام تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی فحبت تو وہ بدل گئی اب یہ اونٹ کا اونٹنی کا معاملہ بالکل نقشہ جس کے ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک سین جو ہے وہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نقشہ آ رہا ہے نفرت منہا ناقت و رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اب کیونکہ یہ دونوں اٹنیاں قریب قریب تھیں حضرت معاذ کی اونٹنی حضور کی اٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو جب یہ حضرت معاذ کی اٹنی بتکی تو حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی وہ بھی بتک گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا کیا حادثہ ہوا یہ پچھلے پچھلی والی اوٹنی جو ہے یہ کیوں گئی ہے سما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ ذرا ہٹا کر ہودج کے اندر تھے نا حضور اونٹ کے اوپر ہودج کسا ہوا ہے اس کے اندر حضور جو ہے اس طرح کروا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب یہ اونٹ بھی آپ کی بد کی تو آپ نے اپنا ہودج کا جو ہے وہ پردہ ہٹایا کہنا فلطفہ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا فیضا لہسم جیسے رجنا تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ بآس سے زیادہ کوئی بھی آپ کے قریب تر نہیں ہے پورے لشکر میں سے پورا لشکر تو منتشر ہو گیا کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر اونٹلی چل رہی ہے کوئی ادھر چل رہی ہے پورے جو جب تری پورے راستے کی وسط کے اوپر پھیلے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بعض قریب ہے فکالا یا بعض تو حضور نے شاد فرمایا برایا اے معاس کالا نبی حاضر ہوں میں اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں کالا دون ہے ادون نے فرمایا اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ فدنا من تو حضرت معاص اور قریب ہو گئے اپنی اٹھنی کو لے کر اور قریب آ گئے حتٰ تو ہما اہدا هما یہاں تک کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگی حضور کی اٹھنی اور حضرت معاذ کی اٹھنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ رگڑ کھا رہی ہے اللہ اللہ ہمیں تو یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں اب اس جملے کے پیچھے کیا چیز موفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے حضور مسلمانوں کے سپیر رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں ان کو اکیلا چھوڑ دینا یہ تو حکمت اور مستاحت کے خلاف ہے ہر وقت آپ کے ساتھ پہرہ ہونا چاہیے چناتے واپسی پر ایسا واقعہ ہوا بھی ہے جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک روز یہ دوپہر کے وقت واقعہ ہو گیا کہ جب دھوپ تیز ہو گئی تو سارا لشکر جو ہے ادھر حضرت چتر بتر ہو گیا جہاں جسے کوئی کوئی سایہ نظر آیا وہاں وہ چلا گیا تاکہ کیلولا کر لے آرام کر تو حضور نے بھی اسی طرح ایک جو بھی درخت تھا اس کے سائے میں جگہ بنائی اپنی تلوار جو ہے اس کی ٹہنی سے ٹانگ دی اور اس کے سائے میں آپ اشتراحت کرنے کے لیے لیٹ گئے اور کوئی آس پاس تھا گئے اتنے میں ایک کافر کا مشرک کا وہاں سے گزر ہو گیا اسے تو اب اور کیا چاہیے تھا اس سے بڑا گولڈن چانس حضور ہی کی تلوار جو ہے کھینچی میان میں سے اور اس سے حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر پر کھڑا ہوا ہے وہ کافر اور تلوار سوتے ہوئے اور اس نے یہ کہا اے محمد اب مجھے بتاؤ تمہیں اللہ اللہ بچا سکتا اگرچہ حالات بالکل نام و آفق میں لیٹا ہوا ہوں تم کھڑے ہو میں غیر مسلح ہوں تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے حالات اور واقعات اور مادی جو اسباب ہے وہ تو سارے تمہارے ہاتھ میں ہے مظاہر لیکن اصل مصبر اسباب کو اللہ ہے حضور کی زبان مبارک سے یہ اللہ کا لفظ ایسے نکلا کہ اس پر کپ کپی تالی ہو گئی تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے اب حضور نے اٹھائی فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ اس نے ہاتھ جوڑ دیے کریم ابن کریم آپ کو ایک نہ شریف انسان ہے اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں یہ گویا کہ خوشامت کے آخری کلمات ہو سکتے تھے جو اس کافر اور المشرق نے کہ کریم کا لفظ عربی زبان میں بہت اونچا ہے بہت اونچا کریم بہت ہی یوں سمجھیے صاحب وروت اور صاحب شرافت اور جو, جو بھی جو سخی بھی ہو یہ ساری چیزیں کریم کے لفظ پہ آ جاتی ہیں اور اسی کا پھر افل و تفضیل اکرم اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس نے جب کہا کریم نبن کریم آپ تو خود کریم ہیں اور آپ ایک کریم انسان کے بیٹے آپ تو تھوڑا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تم جاؤ لیکن ایک واگٹ ہو مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوگی آپ نے یہ نہیں کہا ایمان نہ ہو گا. یہ تو گویا کہ ایک جبری ایمان بجاتا تھا فرمایا کہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگی اس نے کب بعدہ اور جا کر پھر اس نے لوگوں سے کہا جیتو کم من اکرم الناس وہ لفظ اکرم استعمال کیا سکتا ہے میں تمہارے پاس اس وقت شریف ترین انسان کے پاس سے ہوں تو یہ واقعہ میں نے آپ اس لئے بتا دیا اضافی طور پر کہ فی الواقعی یہ کیفیت جو ہے مزوہ تموک ہی سے واپسی کے سفر کے دوران ہو گئی تو حضور نے اس پر درہ حیرت کا اظہار کیا کہ یہ لشکر والے جو انہیں, ساتھی انہیں یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ حضور کے ارد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ رہتے تو آپ نے فرمایا ماں کن تو ناسا منہ کا مکان من نا کر سکتا تھا کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہوں گے اب واز کیا کہا؟ رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے سبق ہے یہ وقت ہوتا ہے نمبر بنانے کا جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں ہاں جی لوگوں کی آپ دعائی ہاں جی لوگوں کو احساسی نہیں ہے لوگوں کو خیالی نہیں ہے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہے اور گویا کہ اپنی اس میں خود بخود بڑھائی آ جاتی ہے کہ دیکھیے میں تو بالکل آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں میں نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہ عام زبان میں نے استعمال کی ہے کلوک کے نمبر بنانا یہ اس کا وقت ہوتا ہے اگر طبیعت کے اندر صرف میں میں ہے لیکن یہ معذر و جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ معذرت پیش کر رہے ہیں یا نبی اللہ اللہ کے نبی ناصفی فرق بہن رکھا بہترتا ہوا تسیح حضور لوگ اونگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی سواریاں چلتی بھی ہیں کچھ چڑھ لیتی ہیں چڑھ چگ لیتی ہیں کچھ کھا لیتی ہیں تو یہ گویا کہ یہ سبب ہے اونگنے کی وجہ سے یہ جو ہے غفلت آئی ہو گئی اب دیکھیے حضور کا قول کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تو میں بھی اب رہا تھا اب یہاں حضور نے اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن پیش نہیں کیا یہ خاص مقام ہے نوٹ کر دکھا ہاں ہاں میں بھی اوب رہا تھا اس میں وہ معذرت بھی قبول ہو گئی سب کی طرف سے حضرت معذر جو پیش کی اور آپ نے اپنی بات بھی بتا دی کہ ٹھیک ہے یہ بشر ہیں بشری بشر تقاضوں تو میں بھی انتظار ہاں میں بھی اب رہا تھا یہ بہت اہم مقام ہے اگرچہ اس مسئلے پر تو علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ دو انتہائے ہمارے ہاں ہیں ایک انتہا یہ ہے کہ حضور کی ایک جو شان ہے امتیازی اس کو بڑھاتے بڑھاتے, بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے بھی اونچا کر ایک انتہا یہ کہ گھٹاتے گھٹاتے گھٹاتے گھٹاتے اپنے جیسا انسان سے لے اب قرآن مدید میں یہ الفاظ تو آئے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں ان نمانا بشروں کو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو ٹھیک ہے ایک اعتبار سے تو آپ ہماری طرح کے بشر تھے اسی گوشت پوشت کے بنے ہوئے تھے یہی اس طرح کا خون آپ کے جسم میں دوڑتا تھا آپ کو بھوک بھی لگتی تھی آپ کو پیاس بھی لگتی تھی آپ کو اگر زخم لگا ہے تو خون ہی اس میں سے پھر بہا ہے کوئی اور سے نہیں نکلی ہے تو معلوم ہوا کہ عام جو بشریت تقاضے ہیں یہ سب سب آپ کے ساتھ تھے لیکن ساتھ ہی حضور خود فرماتے ہیں فرقات جب حضور نے روکا کہ اس کو ہم کہتے ہیں سو میں کہ آج جو روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ رات بھر آگے چلتا رہا پھر اگلے دن پورا چلا اور اگلے دن شام کو روزہ افطار کیا تو یہ دو دن کا یوم وشال ہو گئے سو میں وسال ہو گئے دو دن کا روزہ تین دن کا بھی رکھتے تھے حضور لیکن صحابہ کو بنا کرتے تھے سختی سے تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور آپ سو میں رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے تمہیں تمہ سے کون ہے من جیسا؟ انا تو میں تو اپنی رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھے کھلاتا بھی پلاتا بھی اب یہاں دیکھیں دو چیزوں کے مابین ہمیں رہنا ہوگا ایک یہ ہے جیسے تو ہیں, ہم جیسے مشرق ہیں لیکن بالکل ہم جیسے مشرقی یہ یہ انتہا جو ہے یہ در حقیقت یہ بالکل دوسری طرف جانے والی البتہ یہ کہ اب تو ہے اب تو رہیں گے اب تو وہ ان ترقا بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے میں آسمان پر پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم رب و ربلسل رب رب ہی رہتا ہے چاہے پہلے آسمان پر ہر شب کو آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے لیکن وہ تو رب ہی رہے گا رب رب رہے گا رب ہی ہے چاہے کتنا ہی عروج حاصل بیراج میں ساتویں آسمان پر پہنچ گئے بہرحال مسلو کم اور اپنی جگہ سے لیکن ایوکم مثلی کون ہے تم میں سے وہ بھی بات تو یہاں حضور نے اس اپنی جو تب بشری ہے اس کا تقاضہ اللہ اللہ جب حضرت نے دیکھا کہ اس وقت حضور مجھ سے خوش ہے ظاہر بات ہے کہ تمام فوج میں سے تیس ہزار کا لشکر تھا یہ ایک شخص ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ایک بات ہے پیدا ہوئی اور ایک ان کے لیے ایک اچھے حضور کے قلب مبارک میں جذبات پیدا ہوئے محبت کا ایک عنصر پیدا ہوں۔ تو جب دیکھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے خوش ہیں اس وقت اور دیکھا کہ خلوط بھی ہے اب اس وقت اور کوئی بھی نہیں ہے قالا یا رسول اللہ ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اے زن لی مجھے اجازت دیجئے عن متن کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں اب تین الفاظ نوٹ کیجئے گا قد ایسی بات جس نے مجھے مریض بنا کے رکھ دیا میں اس کی فکر کے اندر بھلا جا اور مجھے جو ہے شکیم کر دیا یہ بھی اسی کے معنی میں بیمار کر, بیمار کر دیا وہ احزنت مجھے شدید حضر سے دوچار کر دیا فکر اور غم سے تو لی ایسن کا اسکبت نہیں وہ حضرت نہیں فقالہ نبی اللہ سر نیم کا تو حضور نے شاہ تھوڑا سو کچھ آپ اس وقت تو چونکہ دریائے ثقافت جوش میں ہے اور طبیعت کی جو کیفیت ہے جو بشاشت ہے اس میں آپ نے ایسا کھلا لائسنس دیا سر نیم اشے جو چاہتے ہو پوچھو فکالا یا نبی اللہ یہ ہے وہ نختہ جس کی طرف میں نے ابتدا میں توجہ تقابل کیجئے گا اپنا اور ان کا فقالا جنہ اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اس کے سوا اور کوئی بات مجھے آپ سے نہیں صحابیے رسول ہیں انہیں یہ گارنٹی دی سمجھتے کہ ہم تو صحابی رسول ہیں تو ہماری تو گارنٹی گارنٹی ہے ہم جنت میں جائیں گے سیدھے ریزرویشن ہوئی ہوئی ہے یہ تو نہیں سمجھ صحابہ میں سے فکاہے صحابہ میں شبہ ہے آلمہ بلحلال میں معدل جبل کی سند سرٹیفکیٹ محمد رسول اللہ سے مل چکی ہے لیکن وہ محاسبہ اخروی اور جو اخروی قانون مجازات ہے اللہ کا بدلے کا اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہے کہ نچر سے بیٹھے ہو کہ ہمیں کیا پرواہ پر ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہمیں تو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہم تو سیدھے جائیں گے جن یا نبی اللہ حقوی بے عمل یلون الجنہ لا آلو کا مشین رہا قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن بخن حضور نے فرمایا بہت خوب بہت خوب یہ گویا کلمہ ہے تحسین کا بہت عمدہ بہت عمدہ تم نے بہت اچھی پوچھی بات بخن بخن, بخن, بخن لقد سالتا بعظیم لقد سالتا بعظیم سلاسل تم نے بڑی بات پوچھی ہے باس تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے باس ترین مرتبہ تحسین توثیق واقع سوچنے کی بات یہی ہے اسی کو حضور نے فرمایا ہے من ہم من ہم من کف اللہ جميع دنیا جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر کے اندر گم کر دیا اور وہ آخرت کا فکر تو دنیا کے سارے تفکرات کے ضمن میں اللہ اسے کفایت کرے گا اس کے سارے مسائل اللہ حل کر دے گا تم اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہارا بن جائے گا جب اللہ تمہارا بن جائے گا پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت رہے گی بنو تو صحیح اللہ کی تو آپ نے فرمایا بخن سے یہ بات آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا یعنی اے معاش تمہارے دل میں اگر یہ سوال پیدا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ تمہارے لیے سرد ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کا ارادہ فرمایا کہ یہ دھن تمہیں لگی یہ فکر دامنگیر ہوئی یہ سوچ ہے جو تمہیں لاحق ہے فلم جو ہگسو پیشعین اللہ تعالیٰ صلاح صبرات تو حضور نے کوئی بات حضرت سے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے تین مرتبہ دہرایا پھر سب نے ہو ہوں اس خواہش کے تحت کہ وہ حضرت اسے اچھی طرح یاد کر لی حضور کی طرف سے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کا ایک ایک لفظ ہے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ ہو بلکہ حضور کی بات جو لوگوں تک پہنچ جائے مواز کے ذریعے سے تو آپ نے ہر بات کو تین مرتبہ دوہرا دوہرا کر کہا اب اس کا جواب دیا حضور فکال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے یہاں ایک جملے میں کل دین کی جامع تعبیر آئی ہے. آگے چل کر حضور اسی دین کے تین حصے کر کے دکھائیں گے اور اس اعتبار سے وہ پھر حدیث جبرائیل کے ساتھ اس کا موضوع جو ہے وہ جڑ جائے گا وہاں تین مرتبے اسلام ایمان احسان اور یہاں کیا آئے گا وہ آپ دیکھیں گے بعد تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یوم بلاہر اے معش ایمان رکھو پختہ اللہ پر اور یوم آخر پر توقیم السلات اللہ واہدم نماز قائم کرو اور تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اکیلے اللہ کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے حتہ تبوتا و انتہا ثالق یہاں تک کہ تم اسی کیفیت میں ہو اور تمہیں موت آ جائے تو گویا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اب یہاں دیکھیے سب سے پہلی بات تو من کہا ایمان نہیں اسلام نے کہا اسلام تو نقطہ آغاز ہے تو ایمان ہے یہاں پر لفظ اسلام نہیں آیا ایمان تومنو باللہ مینو مل آخر اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے اور اللہ پر ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرتا ہے وہ تعبد اللہ وہ لاشر ناشن اب یہ در عبادت آیا اور شرک آیا اب عبادت کا مفہوم اسر نماز روزہ نہیں ہے اس پر تفصیلی گفتگویں ہوتی رہی ہیں ہماری اب غلام اللہ کی غلامی کامل اطاعت ہم وقت اطاعت ہم اجہت اطاعت یہ جو اطاعت ہے اور محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت شبد محمد اللہ یہ دو چیزیں جب جمع ہوں گی بندگی اطاعت اور محبت پرستش خلق الجن میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں جنوں کو بگر اس لیے کہ میری عبادت کریں میری بندگی کریں اس سے براد نماز اور روزہ نہیں ہے صرف یہ بھی عبادات ہیں یہ بھی اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے نماز پڑھو روزہ رکھو لیکن ہما ہم وقت ہما جہت اتاد اللہ تعالی کی شدید محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ ہے عبادت تو فرمایا بج اللہ لا شریک اللہ. تنہا اسی کی بندگی اور پرستی شریک. جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں شرک سے بچ جانا اب شرک بھی صرف یہی نہیں ہے کہ بدھ پرستی چھوڑ دی تو شرک ختم ہو گیا نفس پرستی کر رہے ہو یہ سب سے بڑا شرک ہے بنی تقزا اللہ ہوا ہوں ابھی آپ نے دیکھا غور کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو خواہش نفس بھی تو معبود ہو جاتا ہے اگر نفس کی نماز تو آپ نے کبھی نہیں پڑھے لیکن نفس کی اطلاع تو کرتے ہو نا بس جو حکم آ جائے اندر سے یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے جائز نہ جائز یہ تقاضا جو نفس کا ہے شریت کی سے جائز ہے یا نہیں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ آپ کا معبود ہے مال کی محبت میں اس درجے سرشار ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے حضور نے اسے قرار دیا ہے تئے سبد دینار ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو, جا ہو گیا جن ہم دینار کا بندہ یا جی عبد کا لذماں آیا کہنے کہ تم اللہ کے عبد بنے پھرتے ہو تم تو مال کے بندے ہو ہندو جو ہے وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتا ہے کہ مال دے دے گی تم سیدھے مال کے پجاری ہو لکشمی دیوی کو بیچ میں سے ہٹایا ہے تم نے صرف باقی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں اس کا بھی اصل معبود حقیقی مال ہے وہ تو لکشمی دیوی تو بیچ میں ویسے ہی واسطہ بن گئی ہے تمہارا بھی معبود حقیقی مال میں بند تو اب یہ اس پر میری جو ہے چھ گھنٹے کی تقریریں ہیں کسی اچھے زمانے میں میری اللہ تعالی نے مجھے وہ ہمت دی تھی حقیقت و اقسام شرک کو شخص سمجھنا چاہے شرک کہتے کسے شرک ٹھیک ہے شرک عقیدے کا بھی ہے شرک عمل کا بھی ہے شرک انفرادی بھی ہے شرک اجتماعی بھی ہے آج کا سب سے بڑا شرک اجتماعی ہیل ساورنٹی اس سے بڑا شک کیا ہوگا الملک تو صرف اللہ لہن ملک تم خود خدا بن کر کر بیٹھ گیا ساورنٹی سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہ باقی بتا میں مادہ پرستی سب سے بڑا شکر تمہارا توکل جو ہے اس باب وسائی پر ہے اللہ کی ذات پر تو نہیں ہے اللہ کا تخزم اندونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز ساز نہ سمجھ بیٹھنا تو شرک کہاں کہاں تک جاتا ہے کہاں کہاں تک جاتا ہے فرمایا منسلح یورائی فقط اشرکا وامن ساما یورائی فقط اشرکا ومن تصدق یورائی فقط اشرکا دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا کر چکا نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ عربی زبان میں فعل ماضی پر قد آ جائے تو یہ انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں tense, کر چکا ہے, میں یہ کام کر چکا ہوں اب کو شک ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو شک شک ہے کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے ہوگا کہ نہیں ہو میں یہ کام کر چکا ہوں تو آپ کو شک ہے تو قد آئے گا ماضی پر تو یہ باری پیدا ہوگی منسلح یرائی فقط اشرکا وہ منسامہ یرائی فقط اشرکا من تصدہ یرائی فقط اشرکا تین دفعہ اور اتنی باری ویلی میں بتایا گیا ہے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم دیکھو کہ کوشش تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ طویل کر دو تو تم نے شرک کیا عام حالات میں تمہارا سجدہ تین سیکنڈ کا ہو رہا تھا یہ پانچ کا کیسے ہو گیا یہ دو سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا تھا؟ اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے اللہ کو بھی سجدہ کیا اس کو بھی جس کو دکھا رہے تو شرک کے ان تمام کیسیوں سے بچ رہا بندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر یہ تو ہے ایک جملے میں نجات کا نسخہ تو منو بلاہ ولی وہ تو سلاتا وہ تاپ اللہ کب ہوتا اسی پر اگر قائم رہو اسی پر برقرار رہو یہی کیفیت تمہاری جاری اور ساری رہے یہاں تک کہ موت آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کسی وقت شہر اڑنگا لگا دے یا نفس تمہارا جو ہے اور ایسا اڑنگا لگائے کہ وہ دھوبی گر جاؤ یہ ہو جائے گا یہ چوتھے نمبر پر جو حدیث آئے گی جو اربائی نوی کی ہے اس میں اصل مضمودگی آئے گا ان شاء اللہ ایک شا ساری عمر اچھے کام کرتا رہتا ہے اچانک موت کے قریب آ کر ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ سب کیا کرا سب. اور ایک سے ساری عمر برے کام کرتا رہا لیکن کچھ آخری وقت میں ایسا ہوا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول ہو گئی اور جنت میں چلا گیا یہ ہو سکتا اس لیے یہاں فرمایا ہوا تموتا انتال اسی کیفیت میں اگر موت آ جائے ٹھیک ہے پھر وہ جنت میں توسیع میں جاؤ گے اب اس کے بعد دیکھیے فقال یا نبی اللہ عید یہ جواب جو حضور نے دیا تو حضرت حضور دوبارہ فرما یاد کرنے کے لیے. تو حضور نے تین مرتبہ دہرا کر دو بات یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ خاص طور پر حضرت معاذ کی درخواست پر کہ میرے لیے اعادہ فرما دے ذرا اس بات کو دہرا دے تو آپ نے تین مرتبہ دہرایا اب آپ نے فرمایا سبمقان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم ان شیتا حد دستوں کا یا اگر تم چاہو اے مو تو میں تمہیں بتاؤں گا. اب یہاں دیکھیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں دریائے سخاوت جوش میں آیا ہوا اس وقت جیسے پہلے کہا تھا جو. سلنی امبا شیر جو چاہو کچھ کھلی چھٹی یہاں اب ہے کہ نہیں اس سے آگے بھی اگر تم چاہو انشید حد حدستوں کا یا باز ہو اب یہاں گریے بے راس سے حاضر نہ ظلم میں اگر اے واضح تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارا امر ہے ہمارا دین ہے اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے اب یہ حکمت دین کا گویا کہ موضوع شروع ہوا کہ دین کے اجزاء دین کے مختلف جو ہیں مقامات کہہ لیجئے اسلام ایمان احسان جہاں وہ قسمانی میں آئیں گے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا تو حضور نے سوال کیا اگر چاہو دیکھو بات اگر چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اور ذربا کہتے ہیں ذروا ذروا یہ چوٹی کو کہتے ہیں، اس کا ضربہ کیا ہے فکالہ بے ابی وانبی اللہ فحدسمی حضرت نے میرے ماں باپ پر قربان حضور ضرور فرمائیے انہیں اور کیا چاہیے تھا یہ تو یوں سمجھے کہ جو بولس مل رہا ہے جو کچھ پوچھا تھا اس سے آگے کی بات سامنے آ رہی ہے فقال اب ابھی اللہ صلی اللہ علیہ اب گنتی کیجئے اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اب یہاں لفظ ایمان نہیں آیا ہے شہادت آیا ہے وہ جو اسلام کی جڑ ہے اسلام کیا ہے شہادت و اللہ الہ اللہ و محمد و اللہ محمد رسول صلاحت یہاں پر وہ شہادت کا لفظ ہے پہلے جو ہم نے دیکھا وہاں ایمان کا لفظ ہے اس فرق کو نوٹ کرتے چاہیے انتشد اللہ شریف کا لہو اللہ و محمد رسول یہ تو ہے جڑ ونہ قَوَامَ حاض العمر اور اس دین کو قائم رکھنے والی شے قوام کے دو ترجمے کیے گئے قائم رکھنے والی شے جیسے ستون ہوتے ان پر چھت قائم ہے اور قوام اسے نہیں کہتے شیرازہ بندی کرنے والی کوئی شے مختلف اجزاء کو جوڑنے والی شے ونہ قَوَامَ حاض المر کام الصلا وائی تاز کا اس کا قوام جو ہے اس کے ستون جو اس کی شیرازہ بندی وہ اقامت سلاد اور اتائے زکات سے ہے وہ ان ضرمت سلام ہو الجہاد فیس ابیلہ اور اس کی چوٹی جہاد فی شبی اللہ ہے اب یہ تین حصوں کے اندر آ گیا ایک درخت کی مثال الم ترقی مثلاً کل متن تو شرطن کو کیا ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوطی سے قائم ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہے یہ دین کا معاملہ یہاں حضور ایک درخت کی شکل میں بیان کر رہی ہے اس کی جڑ کیا ہے شہاد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ محمد اللہ محمد صلی اس کا تنا جس پر درخت کھڑا ہوا ہے صلاح وقاح اور ذروا سنام سنام کہتے ہیں اوٹ کے کوہان کو اب کوہان اونچی جگہ ہوتی ہے اونٹ کے جسم میں اور اس کی بھی چوٹی ذروہ چوٹی پہلے صرف ذروہ کا لفظ آیا تھا اب یا ضرورت سلام میں بھی دوں اس کے کوہان کی چوٹی وہ کیا ہے الجہاد فی سبیل اللہ وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اب اس جہاد کے ذمن میں ایک خاص بات جو سامنے آ رہی ہے اس حدیث میں جو مشکلات القرآن اور مشکلات الحدیث میں سے قرآن الحدیث کے بعد مضامین جو مشکل ہیں جن کا افام و تفیل بھی آسان نہیں ہے اور عام لوگوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ان میں سے ایک مقام یہ ہے وہ عمر تو دیکھو مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں حتٰ یقین سلاط اب زکات اب یشحد اللہ اللہ واحد لا شریق اللہ محمد عبده میں جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے اور گواہی دے کہ اللہ کسی وقت کوئی معبود نہیں لا شریک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اکیلا ہے واہدہ ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول فیضا فعلو ضالد جب وہ یہ کام کر گزریں گے شہادت کلمہ شہادت اور نماز اور زکاط کا قیام فقط فقط کسم و عصم دوں و حق تو پھر وہ محفوظ ہو گئے اور انہوں نے اپنے جان اور مال محفوظ کر لیے سوائے اس کے کہ اس پر کوئی حق شرعی واقع ہو جائے یعنی ایک مسلمان کونے کے لیے تو یہ باتیں کافی ہیں اب اگر فرض کیجئے وہ چوری کرتا ہے بھاگ کٹے گا یہ دوسری بات ہے اللہ میں حق نے ہا شریعت کا کوئی حکم نافذ ہو جائے زنا کرے گا شادی شدہ رنگ کیا جائے لیکن نہیں تو وہ امان اس سے حاصل ہو گئی اچھا یہ معاملہ عام نہیں ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہ خاص مشرقین عرب کے لیے معاملہ تھا سورہ توبہ کی ابتدائی اچھے آیات بہت مشکل مقامات میں سے قرآن مزید کی ان کے مفوب کو بہت کم لوگوں نے صحیح سمجھا اس سے ایک مغالطہ بہت بڑا پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اسی مغالطے کی وجہ سے کہ یہاں تو حکم دے دیا گیا تھا یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تو تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا نہیں یہ بات نہیں یہ خاص معاملہ تھا بنی اسماعیل کا امی یم کا جن میں سے حضور تھے جن کی طرف حضور کی اصل بےست ہوئی اگر وہ ای بات نہیں لائیں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے جیسے حضرت نوح کی قوم ختم کی گئی حضرت صالح کی قوم ختم کی گئی جس قوم کی طرف معین طور پر کسی رسول کو بھیج دیا جائے اور وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اطمینان حجت کر دے پھر بھی نہ مانے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی قرآن کے اندر اس کے واقعات موجود قوم نوح قوم حوت قوم صالح قوم لوت قوم شعیب عال فرآون کیا ہوا یہ خاص معاملہ تھا ان کے لیے کہ وہ اگر اس لیے صور توبہ کی ان آیات میں ہے انہیں مہلت دی گئی تھی چار مہینے کی مہلت دی گئی تھی اس کے اندر اندر یا ایمان لیا اور یا بہت سے لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے ورنہ یہ کہ ان کا قتل عام ہو جاتا اگرچہ بل فیل اس کی نوبت نہیں آئی سب ایمان لیا یا چلے گئے چھوڑ کر بول تو یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے سمجھنے کی یہ عام نہیں ہے یہ بات یہ اس خاص پس منظر میں ہو رہی ہے کہ اب جب کہ میری بےشت کا مقصد پورا ہو چکا اطبام حجت ہو چکا اب یہ خاص طور پر امیین جو ہے عرب کے جن میں سے میں خود بھی ہوں جن کی طرف مجھے بھیجا گیا ہوں الزیبا فی المین رسول ہوں میں انہی میں سے ہوں اور ان کی طرف بھیجا گیا ہوں تو ان کے لیے ایک خاص بات تھی کہ امر تو القات الناس حق یقین الصلاۃ یوت الکات وشد اللہ شریق الحمد ربت فقط باقی کوئی شخص دل سے ایماندار ہے یا یوں ہی جان بچانے کے لیے ہے یہ اللہ جانے اور وہ جانے میرے ہاں اس کا اس اب جو ہے اس کا اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا یا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں میری تفصیل کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جان بچانے کے لیے تم نے تو ہیلا کیا ہے ابھی یہ آگے چل رہی ہے لیکن یہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کا وہ باقی رہ گیا ہے لیکن ان شاء اللہ پر تفصیل سے گفتگو ہوگی یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن اور مشکلات الحدیث میں سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم غرض اور تفقوقا فرمائے اور اس کے عملی تقادل کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ علی وقرآظیم و نفا علی ویات بلایات مسجد الحکیم